دلائل آپ کے سامنے آئے ان کے جوابات آپ کے سامنے آئے کہ سے کون سی نماز مراد ہے قرآن مجید کی جو آئے ایک کافی لمبی بحث اس پر گزر چکی ہے کہ کون سی نماز مراد ہے فجر کی ہے اسی طریقے سے جب کی نماز ہے یا اس کے علاوہ کون سی نماز ہے کئی سارے دلائل آپ کے سامنے آئے ان تجربہ آپ کے سامنے آ چکے اب یہاں سے ان حضرات کے دلائل کو ذکر کر رہے ہیں جو قائلین اثر ہے اس سے مراد اثر کی نماز ہے اس سے پہلے آپ کے سامنے سب سے پہلے ذکر کیا محتمل ادنا اللہ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ان میں کوئی ایسا ایسی صاف سراہتاً ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی صرف اور صرف ساری کی ساری احتمادی تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سراہتاً اس حوالے سے مقبول ہے تو پہلی دلیل یہاں سے ذکر کر رہے ہیں پہلی دلیل کے اندر علامہ تحاوین حدیث عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ، نقل کی ہیں روایتیں حد کے اندر احداب کے آپ کی نماز ازا ہوئی اثر کی نماز سب سے پہلے حضرت علی کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے پھر اس کے بعد حضرت عبد اللہ میں حضرت عبد اللہ میں مشہور ہیں آپ صلیم کو پار یعنی جنگ میں مشغول رہے اور صحابہ اکرام یعنی بچے ساتھی بھی اسی دوران یعنی نماز اثر کا وقت کیا ہو گیا نکل گیا آپ صلی اللہ علیہ عن نارن نارن نارن کی اللہ جن لوگوں کی وجہ سے ہماری یہ نماز یعنی سلاۃ الغسطی قضا ہوئی ہے ان لوگوں کے گھروں کو آکثر دیجیے ان لوگوں کے دلوں کو آکثر بھر دیجیے اور ان لوگوں کی قبروں کو آ سفر لیجیے بد دعا فرمائی حضرت علی فرماتے پہلے پہلے بدوا فرمائی اس بدوا سے اور اس احتیاط یعنی کے اس موقع سے ہم کیا سمجھ رہے تھے وسلطل سے ہم فجر کی نماز سمجھ رہے تھے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلاحت سے ہم نے جانا کہ یہ نماز فجر کی نہیں ہے بلکہ کون سی نماز ہے قطر کی اس لیے کہ اس وقت جو نماز لیٹ ہو رہی تھی جس کو تاخیر ہوئی وہ نماز اثر کی تھی اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی جیسے ہماری یہ نماز یعنی جن لوگوں نے ہمیں اس سلاد الوسطی سے مشغول کیا ہے تو ان لوگوں کو ان لوگوں کی جب دعا کی تو اس دن حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ سلاد الوسطی سے مراد اثر کی نماز ہے ٹھیک ورنہ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کی نماز ہے ایسی حضرت العصد تو یہ ایک صاف صلاحت ہے پانچ صحابہ کرام سے مختلف شہدوں کے ساتھ امام صحابی نقل کر کے لائے ہیں جس میں صاف صلاحت موجود ہے کہ صلاح المستر اثر کی نماز جائے ان سارے کی ساری صلاحتوں کو, کو لے لیا جائے اور خود اس, میں نے اس چیز کا بھی اضافہ کیا ہے کہ حضرت ابن آباد سے بھی مروی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صلاح اللہ صلاح العثر مراد ہے تو کہتے ہیں کہ یہ صلاحتن جو حضرت ابن آباد سے مروی ہو کر روایت آ رہی ہے ہم اس کو کیوں پر قبول نہ کریں بجائے اس کے جو آپ کا کو لینا مندی ہے جو حضرت سے روایت پر دیکھیے یہ پہلی دلیل ہے جس میں پانچ صحابہ کرام سے مختلف سندوں کے ساتھ اس بات کو لائے ہیں کہن سی نماز ہے نماز دیکھیے ذرا فحدثنا قال قال قال قال عن علی رضی اللہ وطالعہ وطالعہ قاتلنا الاحزاب فشغلونا عن, عن پڑھ سکے بس یہاں تک کیا قریب ہو گیا کہ سورج کیا ہو رہے اللہ اللہ ان لوگوں کے دلوں کو آگ سے جنہوں نے ہمیں سے مشغول کیا شغلونا عن دوسرے نمبر پر ہمارے اور ان کے گھروں کو بھی یاد سے بھر دیجیے تیسرے نمبر پرا پر اور ان کی خبروں کو بھی یاد سے کر دیجیے بلکہ مجبور پڑنا سلاۃ الفج ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ سلاۃ الفجر ہے سلاۃ الفجر لیکن پہلے اس سے پہلے ہمارا خیال یہ کی کی علیہ وسلم کے اس قول سے پہلے پہلے سے کیا سمجھا کرتے تھے یہ, یہ, یہ, حصل حصل یہ سمجھ لیا کہ یہ بڑا تھا بڑی ابتدا تھی آپ بڑے پریشان تھے کئی سارے قبائ مقابلہ کرنے چلے تھے آپ نے سورہ حضا کے مکمل تفصیل سے پڑھا ہے اور شاید اس سازی سے پڑھا ہے آپ آب بیٹھے ہوئے تھے خندق, خندق کے دن من خندق خندق کے کناروں میں سے ایک کنارے پر جی آپ کے دھانوں میں سے کنارا تھا اس میں سے ایک کنارے پر بیٹھے تھے اس کا وہ پھر آگے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دوسری سند ہے نقل کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے انہوں نے حضرت علی کے قول کا تذکرہ نہیں کیا تو وہ والا اس کا تذکرہ اس سند میں غابی نے نہیں کیا تیسری سند کے ساتھ دیکھیے ہم نے ان سے کہا سلیہ حضرت سے اگر آپ پوچھیے ہمارے یہ سلاد وسطہ کیا مراد حاض تک کہ میں نے, کو کہ آپ نے یہ فرمایا نماز ہے جی جیسی اوپر گزری ہے جو مربی ہے یہ بالا وہ کیسے گاس کا نہوٹے یہاں نہ تک کہ اثر کا وقت جس وقت میں اثر کو پڑھا جاتا ہے وہ وقت کیا ہو گیا شام میں پڑ گیا ہت مسا یہاں تک کہ اصر کا وقت نکل کر کیا ہو گئی شام ہو گئی حتہ مسا یہاں تک کہ شام ہو گئی پھر صلی تعلیم عصر کی نماز کے وقت وقت سے زیادہ ہو گیا جس وقت اور عن عباد عن هلاله قال كماثله ابن اسناني وذكي قال حدثنا محمد بن علي بن داوود و قال حدثنا محمد بن عمران عمران بن يحيى بن قال حدثني ابي قال حدثني ابن ابي عن الحاكم عن مقصم مسعين مسعيد بن دبيان علي بن باصم رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الخندق حیس <طور> نقل نقل کی کہ آپ نے کیا فرمایا وہ فرمایا اس کے بالمقابل مجھے انسار کے لیے دعا یاد آ رہی ہے امام کہاوی کا تبصرہ دیکھیے بتا رہے ہیں نقل کرتے جا سمجھ سکتا ہے اس بات کو قبول کر لیا جائے ان کا قول ان کی رائے کو قبول کر کا جو اس روایت کی مخالفت کر رہا ہو وہ آپ کا قول ہو وہ آپ کی رائے ہو جو اس کے عدیز کے مخالف ہوں تو کیسے اس رائے کو قبول کر لیا جائے خود نقل کر رہے ہیں ان کا دال کیا ہے ان کو چاہیے کہ حضرت ابن عباس کی روایت کو ذرا غور سے دیکھیں قال حدثنا صدقت ابن قال حدثني خالد ابن ذرقان قال ابن خالد, خالد ابن سبلان خالد سبلان عن قعيل ابن حرملة نمري عن أبي ويدت رضي الله تعالى أنه أقبل حتى نزل دمشق على آل أبي كل ثبت دوسي فأتل المسجد فجلس في غريب خلاصة ترجمة باتك حضرت حضر تک مرادہ تعالیٰ سے نقل کر رہے کہ حضرت آب ابو تشریف لائے میں اور یہ ایک قبیلہ ہے علی ابی کلثوم کلثم ادوسی تو ان قبیلے والوں کے پاس آئے پھر نماز کا وقت ہو گیا مسجد میں تشریف لے گی آپ ایک کی جانب مسجد کے اندر بیٹھ گئے دیکھا کہ لوگ مسجد کے اندر بحث و مباحثہ کر رہے تھے سلاد الغسطی کے حوالے سے یعنی کہ کی کون سی نماز اس سے ہے تو حضرت ابو ربی اللہ علیہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم اختلاف کر رہے ہو نا ایسے ہی ہم نے بھی اختلاف کیا تھا اس حوالے سے اس وقت کے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سہن میں بیٹھے ہوئے تھے جب ہم یعنی اب یہ بات نقل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعد کے زمانے میں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سہن میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی مسئلے میں ہمارا بھی اختلاف ہوا تھا صاحب کرام کا اور پھر فرمایا کہ ہم نے ایک نیک شخص تھا نیک طالب جس کا نام تھا ابو بن صحابی ربیہ تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی تھوڑے سے جری تھے، آب سے سوالات بھی پوچھ لیا کرتے تھے وہ ہم نے سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں معلوم کر کے بتاتا ہوں وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت مبارک کے دروازے پر تشریف لے گئے انہوں نے اجازت مانگی آپ کو حکم ملا پھر آپ نے جب ان سے پوچھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہمارے پاس واپس لوٹے اور ہمیں آ کر بتایا کہ انہا کی کہ تم اختلاف کر رہے ہو نا آج سلاۃ العصر کے حوالے سے کہ سلاۃ الوسطی سے کون سی نماز مراد ہے ہم بھی ایسے اختلاف کر رہے تھے لیکن ہم نے جا کر حضور صرح اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا واپس آ کر ہمیں بتایا کہ سلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے دیکھیے ذرا ان, رضی اللہ کل اس کے پاس سے ان کے ہاں مہمان بنے فلائے غربی مسجد کی غربی جانب آپ بیٹھے بس تم لوگوں نے اسی قبیلے والوں نے یا اہل مسجد نے تذکرہ کیا مذاکرہ کیا فخل اختلاف ہو گیا کسی نے کہا یہ نماز ہے کسی نے کہا یہ نماز فخال حضرت رب ویا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ کیا ہم نے بھی اختلاف کیا اس میں کمخل جیسا کہ تم نے اختلاف کیا ہے ہم نے ایک نیک شخص تھا جس کا نام تھا بن بن ربیع بن ربیع بن نے کہا ہمارے ساتھیوں میں سے اس نے کیا کہا أنا أعلم لكم میں تمہارے لیے معلوم کروں گا یہ والا معاملہ میں تمہارے لیے معلوم کرتا ہوں ٹھیک ہے میں جانتا ہوں تمہارے لیے مطلب یہ کہ میں جانکاری کرتا ہوں کہ وہ اس پر جری ہے یعنی آپ سے وہ سوال پوچھ لیا کرتے ہیں آپ سے خدا خلا اجازت اجازت مل داخل خرج پھر ہماری طرف آئے پس اس صحابی نے ہمیں خبر دی کہ اللہ سے کون سی نماز ہے صلاح اگر تم بھی سمجھ لو کہ جو تم اختلاف کر رہے ہو نا تم بھی سمجھ لو کہ سناتا نے کیا برا ہے سلاۃ السلے یہ نرتم نے حضرت ابو ہریرہ فرمائے قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاه المستى صلاه الحصری بس وبعد یہ قال حدثنا قال حدثنا عطاء قال حدثنا حمام قال حدثنا علی بن قال حدثنا قال حدثنا شعیب النبیع ربہ عن قذا بن الحسن عن سمرہ پانچویں اور اخری صحابی جن سے یہ روایت منقول مکراری ہے سمرہ تھے عن سمرت رضی الله تعالیٰ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتلا کن سبی ایتے ہی روایت من قول حضرت سمرہ بن جلدر سے امام تحابی کتذکر آ... بحث فہا به الاثار قد تواترت وجاہت مجیداً زحیحاً عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا الصلاة الوستاہی العصر کہتے ہیں کہ فہاد یہ جو روایات ہیں ہے؟ ہے یہ پہلی دلیل ہے حضرت اے حضرات, اے حضرات احناف اور وغیرہ کس بات پر کہ صحاب صاحب صحابۂ اکرام سے بھی کیا منقول ہے ایسے ہی منقول ہے کہ مراد کیا چار صحابہ اکرام کا فتویٰ نقل کیا ہے حضرت ابی نے کاب حضرت سعید رضی اللہ حسین حضرت علی حضرت ابو حرا چار صحابہ اکرام سے نقل کیا ہے جو چپ کر کے سنیے تفصیلی روایت آ رہی ہے وہ کیا ہے خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ عبد لبیبا تابعی ہیں۔ انہوں نے حضرت سے سوال کے حوالے سے انہوں نے کہا تجھے پانچوں پانچوں کے حوالے سے قرآن پڑھتا ہوں تو چپ کر کے سنتا جا پانچوں کی پانچوں نمازوں کے حوالے سے قرآن پڑھتا ہوں چپ کر کے سن سب سے پہلے فرمایا کی شمس یعنی زہر کی نماز بتلائی اس इससे मुराद مغرب اور عشا فرمایا قرآن کی دوسری عیت اللہ پارے کے اندر، یہ نماز عشاء اور صبح کے بارے میں یہ آیت پڑی ان قرآن الفجر باقی رہے گی پانچویں نسل کی نماز اس کے لیے جو الفرن نے آیت پڑھی ہے وہ یہ بلی ہے یا اثر ہے اثر ہے دیکھیے ابن صالح حدثنا ابن قال حدثنا خطاب حدثنا عثمان عن عبد الله بن عثمان عثمان بن حسین عن عبد الرحمن بن نبید الطائفی انه سأل ابا براء رضي الله تعالی عنہ عن صلاه عن المستحاضه पूछा ابو براء کہ صلاه کے بارے میں فقال ابن ابي داؤد نے فرمایا قرآن البتہ اچھا فرمایا تو پانچ صاحب کے से کی चल سے है چل رہا ہے سلاحت کے ساتھ کھل کر سامنے آتی ہے کہ احتمالات کو چھوڑ کر سراہد کو لے لیا جائے کہ جس میں صاف صلاحت موجود ہے فتح بڑی مسلم سلاۃ العصر یہاں سے آگے کہ سوال ہے اس کا جواب کہ کی نماز کو صلاح کے کی بسنا کیوں کہاں ان شاء اللہ تو پھر اللہ تبارک کو صحیح مانا قرآن و سنت کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی پہنچانے کی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ